اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ تو وہ لوگ بھی ویسے ہی تکلیف پا چکے ہیں اور یہ دن ہے جن میں ہم نے لوگوں کے لیے باریاں رکھی ہیں اور اس لیے کہ اللہ پہچان کرو دے آمان والوں کی اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ دے اور اللہ دوست ناؤ رکھتا ظلم کو